الوافی بما صحیح حین اس عظیم کتاب کا چھٹا مقصد المعاملات یعنی کہ لین دین کے بارے میں ہے امور کے بارے میں ہے اور اس میں کئی کتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب کتاب الویو ہے کتاب الویو میں کئی ابوآب ہیں ان میں سے سولہ باب ہم پڑھ چکے ہیں سترواں باب آج شروع کریں گے باب انح عن و المحقلا و یہ باب مزابنہ محاقلہ اور مخابرہ کی ممانت کے بارے میں ہے مزابنہ کسے کہتے ہیں درخت پہ لگے ہوئے پھل کو خشک پھل کی متعین مقدار کے عوض بیچنا ایک وہ پھل ہے جو درخت پہ لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ کھجوریں ہیں کھجوروں کا ایک وہ پھل ہے جو کھجوروں کے درختوں پہ لگا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو زمین پہ موجود ہے خشک ہے تو درختوں پہ لگے ہوئے پھل کی بے کرنا اسے بیچنا خشک پھل کے بدلے میں خشک پھل کی متعین مقدار کے بدلے میں اسے کیا کہتے ہیں مضابنہ تو منع ہے کیا نمبر ایک مضامنہ نمبر دو کیا ہے محاقلہ محاقلہ کیا ہے کہ کوئی بھی اناج ہے اناج کی کوئی بھی فصل ہے جو کھڑی ہے کٹی نہیں ہے اناج اپنے خوشوں میں موجود ہے اس کو اس اناج کے بدلے میں بیچنا جو زمین پہ موجود ہے جیسے ہم نے مضابلہ میں کیا کہا تھا ایک طرف وہ پھال ہے جو درختوں پہ لگا ہوا ہے اور ایک طرف وہ خشک کھجونے ہیں جو زمین پہ موجود ہیں ایسے ہی یہاں پہ محاقلہ میں کیا ہے کہ ایک وہ اناج ہے جو ابھی تک خوشوں میں موجود ہے کھڑا اپنی فصل میں موجود ہے اور فصل کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف وہ اناج ہے جو خوشوں سے نکالا جا چکا ہے تو خوشوں سے جو اناج نکلا ہوا ہے اس کی متعین مقدار یعنی کہ اس کا تول لینا یا ماپ کر لینا متعین مقدار کے بدلے میں اس کھڑی ہوئی فصل کے جے خوشوں میں جو اناج ہے اس کی بہم بے کرنا یہ کیا ہے محاخلہ ہے اس کے بعد کیا ہے مخابرہ مخابرہ کسے کہتے ہیں کہ زمین کو ٹھیکے پہ دینا کرائے پہ دینا زمین کو ٹھیکے پہ دینا کرائے پہ دینا اور جس کو آپ زمین دیں گے اسے کیا ملے گا اس سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جو یہ زمین اناج اگائے گی اس کا کچھ حصہ تمہارا کچھ حصہ ہمارا یا یہ والا حصہ تمہارا وہ والا حصہ ہمارا یعنی کہ زمین کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ اس زمین میں جو ادھر سے اناج اگے گا جو اناج پیدا ہوگا وہ میرا اور جو ادھر سے پیدا ہوگا وہ تمہارا تو یہ کیا ہے مخابرہ, مخابرہ. اب ہمارے پاس کتنے لفظ ہو گئے ہیں تیم. تین لفظ ہو گئے ہیں انگیز. مزابنہ محاقلہ اور مخابرہ تو ان تینوں سے شریعت نے روکا ہے مزابنہ اور محاقلہ تقریباً ایک چیز ہیں فرق کیا ہے کہ مزابنہ کا تعلق پھل سے ہے اور محاقلہ کا تعلق کس سے ہے اناج وغیرہ سے اور محابرہ کسے کہتے ہیں کہ زمین کو کرائے پہ دینا اور طے کیا ہوگا کہ جو زمین سے پیداوار ہوگی وہ جو ہے وہ ہم تقسیم کر لیں گے آپس میں وہ جو بھی نسبت طے ہو جائے تو ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر بارہ سو چورانوے ون ٹو نائن فور کاف اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کس سے جناب عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المضابنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع کیا ہے اور مضابنہ کی وضاحت اسی روایت میں آ گئی ہے وہ کیا ہے راق ہی ان کا نہ نقلاً بتمرین کلا کہ نبی علیہ السلام نے مضابنہ سے منع کیا ہے یعنی کہ آپ نے باغ کا تازہ پھل بیچے ان کا نہ اگر وہ باغ ہے کس کا کھجوروں کا اگر باغ ہے کھجوروں کا تو اپنے باغ کا تازہ پھل تازہ کھجوریں بیچے بھی تمرین کن کے بدلے میں خشو کھجوروں کے بدلے میں کئی رن ماپ کر کے جن یعنی کے جو خشو کھجوریں زمین پہ موجود ہیں ان کا ماپ ہوگا مثال کے طور پہ یہ کتنی ہیں یہ ایک وسق ہیں دو وسق ہیں عربی کا بھی مانا. اور اگر ہم آ جائیں یعنی کہ تول کی طرف تو آپ کہیں دس کلو ہیں سو کلو ہیں دو سو کلو ہیں ایک من ہیں دو من ہیں تو جو زمین پہ کھجورے ہیں ان کی مقدار معلوم ہے ان کی مقدار کیا ہے معلوم ہے وہ مقدار جو معلوم ہے وہ چاہے تول کی شکل میں ہو کلو اور من یا معاپ کی شکل میں ہو کوئی خاص برتن ہو جس میں کھجوریں ڈالی جائیں جیسا کہ البوں کے ہاں کیا ہوتا تھا سا مد وسک وغیرہ وغیرہ اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے تاکہ ہم اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس قدر حساسیت اس موضوع میں کیوں ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ نبی علیہ السلاد والس نے کھجوروں کے بدلے کھجوروں کی بہ کو سود قرار دیا ہے کب جب دو شرطیں نہ پائی جائیں دو شرطیں پائی جائیں تو پھر جائز ہے کیا شرطیں پائی جائیں نمبر ایک دونوں طرف سے کھجوروں کی مقدار ایک جیسی ہو ادھر بھی دس کلو ادھر بھی دس بھی دس کلو آپ مجھے ایک دس کلو کھجوریں دیں میں آپ کو دس کلو دوں گا آپ مجھے بیس کلو دیں تو میں آپ کو بیس کلو دوں تو یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط کیا ہے ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں یعنی کہ اس وقت تک میں اور آپ جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری اور آپ کی یہ بہ مکمل نہ ہو جائے آپ اپنی کھجوریں میرے حوالے کر دیں میں اپنی کھجوریں آپ کے حوالے کر دوں اب یہ بہ جو ہے یہ جائز ہے اس میں دو چیزیں پائی گئی ہیں نمبر ایک ایک مجلس میں آپس میں جدا ہوئے بغیر بے مکمل کر لی گئی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوا ہے کہ دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہے تو جب اب یہاں پہ مزابلہ میں کیا ہو رہا ہے کھجوریں لگی ہوئی ہیں کس کے اوپر درخت کے اوپر اور وہ ہے بھی کون تازہ ایک درخت کے اوپر لگی ہوئی ہے اچھی طرح مقدار معلوم نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ کیا ہے تازہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا وزن کم ہوگا بعد میں جب خشک ہو جائیں گی تو ان کا وزن کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو یہ ان کے مقدار کے لحاظ سے مسئلہ بن رہا ہے تو اس لیے شریعت آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود سے ہمیں کس قدر بچا رہی ہے کہ اس شکل کو ممنوع قرار دیا مضابنا کو سو سے بچنا کتنا ضروری آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسے تو نبی علیہ السلام نے مزابنا سے منع کیا ہے یعنی کہ, یعنی کہ مزابنا کی وجہ ساتھ ہی آ گئی ہے یعنی کہ اگر باغ ہے کس کا کھجور کے درختوں کا تو اپنے باغ کا پھل بیچے ہائت کس کو کہتے ہیں باغ کو سمر پھل اپنے باغ کا پھل بیچے بتمر کئی لن خوش کھجوروں کے بدلے میں کئی لن یہ خوش کھجورے جو ہیں یہ ماپی ہوئی ہوں گی جن کے ان کی مقدار معلوم ہوگی, ہوگی. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک وہ یہ کہ اگر وہ کھجوریں جو زمین پہ ہیں ان کی مقدار معلوم نہ ہو تو پھر جائز ہے ہم کہیں گے پھر بدرجہ اولا ممنوع ہے پھر ممانت مزید سنگین ہو جائے گی پھر اس کی حرمت اور بڑھ جائے گی اس کا حرام ہونا مزید واضح ہو جائے گا کیونکہ جب کھجور کے درختوں پہ لگی ہوئی تازہ کھجوریں تھیں اور ادھر زمین پہ خشک کھجوریں تھیں جن کی تعداد جن کی مقدار معلوم تھی تو مسئلہ ایک جانب سے تھا کس جانب سے درختوں کے اوپر لگی ہوئی کھجوروں کی جانب سے کہ معلوم نہیں ان کا وزن کیا ہے کتنا ہوگا کیا بنے گا اور جب یہ کھجوریں جو زمین پہ ہیں ان کی مقدار معلوم نہیں ہے تو پھر تو دو طرفہ مسئلہ ہو گیا پھر مسئلہ دو طرفہ ہو گیا تو پھر حرمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا وہ ان کان کرمن آو بن کئی تو مضابلہ کی یہاں پہ دو شکلیں بتائی گئی ہیں پہلی شکل کیا ہے کھجوروں کی دوسری شکل اب بتائی جا رہی ہے انگوروں کی کہ وہ ان کا اور اگر باغ ہو کس کا انگوروں کا تو پھر مزابنا کیا ہے کہ اَن پھر مزابنا یہ ہے کہ وہ ان انگوروں کو بیچے کن ان انگوروں کو جو درخت پہ لگے ہوئے ہیں بی زبی بن کے بدلے میں یعنی کہ وہ انگور جو خشک ہو چکے ہیں کئی ماب معاف کر کے اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ انگور ہیں جو درختوں کے اوپر ہیں جن کی مقدار اچھی طرح معلوم کرنا ممکن نہیں ہے اور پھر تازہ ہیں جب خشک ہو جائیں گے پانی نکل جائے گا تو وزن کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا پھر مسئلہ بنے گا تو شریعت نے اس لیے ان کی باہم بحث سے کیا کیا ہے روکا ہے او کا نظر ان یا کیا ہو باغ کیا ہو یا باغ اور زمین کیا ہو وہ کھیتی ہو تو تب کیا منع ہے تب کیا حکم ہے کہ این ابھی یا ہو کہ وہ اس کھیتی کو بیچے بکی تام غلہ کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے میں یعنی کہ زمین پہ گندم موجود ہے کتنی مثال کے طور پہ ایک من ہے دو من ہے چالیس کلو ہے سی کلو ہے سو کلو ہے دوسری جانب وہ گندم ہے جو اس فصل میں ہے جو زمین پہ کھڑی ہے اور وہ گندم جو ہے وہ خوشوں میں موجود ہے تو یہ بھی بہ آپس میں کیا ہے منع ہے نہ فرماتے ہیں جناب عبداللہ بھی عمر کہ نبی علی اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے اس ساری بہ سے روکا ہے یعنی کہ چائے وہ بہ کھجوروں کی ہو تازہ کھجوریں درختوں کے اوپر اور خشک کھجوریں دوسری جانب یا انگوروں کی ہو تازہ انگور درختوں کے اوپر اور دوسری جانب خشک انگور یعنی کہ منقع جن کی مقدار معلوم ہے یا تیسری شکل یہ ہے کہ کیا ہو کوئی فصل ہو مثال کے طور پہ گندم کی فصل ہو تو ایک طرف وہ گندم ہے جو زمین پہ موجود ہے جس کی مقدار معلوم ہے دوسری جانب خوشوں میں جو موجود ہے وہ ہے تو اس کی بحث سے بھی آپ نے کیا کیا ہے منع کیا ہے تو یہ تینوں چیزیں ممنوع ہیں اچھا اب جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے حدیث میں اس میں سے جو بات ہوئی ہے کھجوروں کی اور انگوروں کی اس کو عربی میں کہتے ہیں مزابنا اور جو بات ہوئی ہے کہ اس کی فصل کی گندم وغیرہ کی اناج کی اس کو کہتے ہیں محاقلا اس کو کیا کہتے ہیں محاقلا تو باپ جو تھا ہمارا اس میں تین چیزیں تھیں نمبر ایک مضابنا نمبر دو محاقلا نمبر تین محابلہ تو حدیث میں مضابنا کا تذکر آیا اور اس کی دو شکلیں بتائی گئیں ایک کھجوروں والی کنگوروں والی اور حدیث میں تذکرہ آیا ہے کس کا محاقلا کا اور وہ کیا ہے کہ اناج فصل وغیرہ تو باقی رہ گیا مخابرہ تو مخابرہ کا تذکرہ فی الحال اس حدیث میں موجود نہیں ہے کیونکہ مخابرہ کی جو مشہور تعریف ہے وہ کیا ہے مخابرہ کی مشہور تعریف یہ ہے کہ آپ زمین کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں کرایے پہ دیتے ہیں اور طے کیا ہوتا ہے کہ جو زمین اگائے گی جو زمین سے اناج آئے گا جو زمین سے پیداوار آئے گی اس کو ہم آپس میں تقسیم کریں گے تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اس انداز سے نہیں آیا اس کے بعد حدیث نمبر بارہ سو پچانوے ون ٹو نائن فائیو اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان سا ابی حسمہ ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم و رخ سفیل عری یتی ان تبا خرسہ یا اقل الحا اہلبا روایت ہے جناب ساحل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی یعنی کہ کھجور کے پھل کی بات ہو رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں تازہ کھجوریں آپ سمر کا ترجمہ یہاں پہ کیا کر لیں تازہ تازہ کھجوروں کی خش کھجوروں کی بدلے میں بے سے منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے تازہ کھجوروں کی خوش کھجوروں کے بدلے میں بے سے کیا کیا ہے منع کیا ہے اسے روکا ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کا اوپر تذکرہ آ چکا ہے ورخ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ابھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ کیا بولا گیا سمر تازہ کھجوریں جس کو کیا کہتے ہیں رتب بھی کہتے ہیں کہ رتب کھجوروں کی بہ خش کھجوروں کے بدلے میں یہاں پہ یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ تازہ کھجوریں درختوں پہ موجود ہوں تازہ کھجوریں اگر زمین پہ بھی موجود ہیں تو تازہ کھجوروں کی اور خشک کھجوروں کی بے آپس میں منع وجہ کیا ہے وہی وجہ کہ تازہ کھجوریں جب خشک ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا وزن کم ہو جائے گا اور اگر کوئی تازہ کھجوریں کھانا چاہتا ہے وہ کیا کرے وہ پیسوں کے بدلے میں خرید لے کھجوروں خش کھجوروں کے بدلے میں نہ خرید دے. رخا سفلا اور آپ نے اریا میں رخصت دی ہے منع کیسے کیا تھا تازہ کھجوروں کی خوش و خجوروں کے بدلے میں بحث خصوصا جب کہ تازہ کھجورے کہاں لگی ہوئی ہوں درخت کے اوپر موجود ہوں لیکن اریا کی علیہ میں آپ نے رخصت دے دی ہے. کس میں رخصت دے دی ہے آپ نے اریا میں اریا کہتے کس کہ کو ہیں آئیے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اریا کس کو کہتے ہیں امام بخاری راہم صحیح بخاری میں امام مالک کی طرف سے یہ وضاحت لے کر آئے ہیں کہیا کسے کہتے ہیں تو امام مالک کہتے ہیں اریا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کھجوروں کا ایک درخت دے آریتن یعنی کہ بیچا بیچا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے درخت کا مالک بنا دیا ہو توحفے کے طور پہ درخت کا پھل دیا جا رہا ہے یعنی کہ ایک درخت اس کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اس کا اس سال پھل تم کھا لو تو اتیا کے طور پہ تو امامال کیا کہتے ہیں اریا کسی کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی کو کھجوروں کا کیا دے درخت دے پھر کیا ہے امام مال کہتے ہیں سمتہ بدخلی علی خزروں کا در تو دے دیا اب جب آپ نے دے دیا ہے تو اب جس غریب کو مسکین کو آپ نے دیا ہے وہ بار بار چکر لگائے گا کیوں بار بار چکر لگائے گا دیکھنے کے لیے کب یہ پکے گا کب میں توڑوں گا پک بھی گیا ہے تو وہ ایک دن کلو توڑ لے گا اگلے دن پھر پانچ کلو توڑ لے گا گھر والوں کو جا کے کھلائے گا پھر اگلے دن آ جائے گا تو یہ عمل تو جاری و ساری رہے گا تو امام مالک کہتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک درخت آریتن دے دیا ہے لیکن جس کو دیا ہے وہ غریب فقیر مسکین دوست بار بار آتا ہے تو یہ تنگ ہوتا ہے تو شریعت یہاں پہ رخصت دے رہی ہے کس بات کی کہ اس کھجور کے درخت کا جو حقیقی مالک ہے وہ اس سے بات کرے کس سے جس کو وہ درخت آریتن دیا ہے اس سے بات کیا کرے اس سے کہے کہ بھئی تم ایسا کرو کہ تم یہ پھل مجھے بیچ دو تم یہ پھل مجھے بیچ یہ مجھے بیچ دو میں اس کے بدلے میں تمہیں خشک کھجوریں دے دیتا ہوں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر کتنی کھجوریں ہیں جب یہ خشک ہو جائیں گی تو کتنی رہ جائیں گی اندازہ کر لیتے ہیں جی میں تمہیں خوشک دے دیتا ہوں اور تم وہ خوش کھاؤ پیو بیچو جو مرضی کرو لیکن یہ مجھے آپ بیچ دیں آپ چاہے صاف صاف بتا دیں یا اشارہ کرے کہ میں آپ کے بار بار یہاں آنے سے تنگ ہو رہا ہوں میرے لیے مسئلہ ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ میری وائف آتی ہے جی یہاں پہ میری بیٹیاں ہیں یا کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے پسند نہیں ہے کہ وہ بار بار آئے تو یہاں پہ شریعت نے اسی بہ کی اجازت دی ہے جسے جس پہلے روکا تھا شریعت نے پہلے کیا کہا تھا کہ وہ تازہ کھجوریں جو درخت پہ کھڑی ہیں ان کی بہ خوشوخوروں کے بدلے میں ممنوع ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ شکل بن جائے ایک درخت ہے دو درخت ہیں اور کسی غریب کو آپ نے آریتن دیے ہیں اور اب اس کے بار بار آنے سے آپ تنگ ہو رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیک کر سکتے ہیں خشک کھجوریں دے کر وہ تازہ کھجورے آپ اسے خرید سکتے ہیں یہاں پہ اجازت دی گئی ہے کیوں یہاں پہ اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک خیر کا کام ہے اس آدمی نے وہ درخت آریتن کیوں دیا اس غریب فقیر مسکین کو سد کا کیا ہے سواب لینا چاہتا ہے بے مقصد نہیں ہے دی. وہ تو بہ بعد میں بن رہی ہے اس کے بار بار آنے کی وجہ سے تو اس کی اجازت ہے لیکن پانچ وسک کی حدود میں جبکہ کھجوریں کتنی ہوں پانچ وسک اس سے زیادہ نہ ہوں دی. ایک وسک کتنے کا ہوتا ہے ساٹھ سا کا کتنے کا دی. ساٹھ سا کا ایک وسک ہوتا ہے دی. اور ایک سا کتنا ہوتا ہے دی. ہم جو رمضان میں دیتے ہیں فطرانہ جس کو فطرہ بھی کہتے ہیں جس کو زکات فطر بھی کہتے ہیں رمضان کے آخر میں عید سے ایک دن پہلے دو دن یا عید کی صبح جو ہم فقیروں کو دیتے ہیں گھر کے ہر فرد کی طرف سے وہ ایک سا ہوتا ہے اور اس کا اندازہ علماء اکرام نے کیا لگایا ہے کسی نے اندازہ لگایا ہے اڑھائی کلو کسی نے سوا دو کلو اور یہ اندازہ جو علمائے نام نے لگایا ہے اس میں اختلاف ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ شریعت نے کیڑوں نہیں بتایا وزن نہیں بتایا شریعت نے برتن بتایا سا اب سا کا برتن اس میں جب آپ کھجوریں ڈالیں اور وہ بھر جائے تو اتنی کھجوریں آپ دے دیں آپ نے ایک ساتھ دے دیا ہے گندم دینا چاہتے ہیں گندم اس میں ڈالیں آپ دے دیں تو جب وہ برتن بھر جائے آپ نے سا دے دیا فطران کا قدا ہو گیا لیکن جب ہم نے کہا آج جدید زمانے میں کہ جی ہمیں بتاؤ کلو کتنی بنتی ہے کلو کتنے بنتے ہیں تو پھر علماء کے نام نے جب اس سا کو کلو کی شکل دینے کی کوشش کی تو زہرا اس میں اختلاف ہوگا ایک دور بہت بھاری ہوتی ہے ایک ہلکی ہوتی ہے اب اسی برتن میں جب بھاری کھجور آپ ڈالیں گے اور کلو کی شکل دیں گے تو وزن زیادہ بن جائے گا اسی برتن میں جب آپ وہ کجور ڈالیں جو ویسے تو مکھدہ یعنی کہ دیکھنے میں کیا موٹی موٹی برتن بھر جائے گا لیکن اتنی باری نہیں ہے جب آپ اسے تولیں گے تو زہر ہے وزن اور بنے گا ایسی کجوریں ڈال کے جب اس کو آپ شکل دیں گے کلو کی تو وزن اور بنے گا گندم ڈال کے جب آپ وزن کی شکل دیں گے تو وزن اور بنے گا اس لیے علماء کرام جو اختلاف رکھتے ہیں کہ سا کتنا کلو بنتا ہے یہ اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے پاس سا کا برتن رکھیں سا کا برتن لے لیں اور فطرانہ اس کے ذریعے ادا کیا کریں اور پھر سیاست یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ فطرانے میں نقدی دینے سے پرہیز کریں کیا دیں غلہ دیں اور غلہ کیسے دے سا آپ کے پاس آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے تو بہرحال اب یہ جو پانچ وسک کہیں یہ تین سو سا بنتے ہیں کدے بنتے ہیں تین سو سا اور ایک سا مثال کے طور پہ آپ اڑائی کلو لگا لیں آپ تین سو سا کو اڑائی کلو سے آپ خود ہی ضرب دے لیں یعنی کہ کتنے سا بنائے تھے ہم نے تین سو تو تین سو تین سو کتنے ہو گیا چھ سو سو سو کلو تو یہیں ہو گیا اور اب آدھا آدھا کلو اور لگا لیں آپ لگا ہاں یہی کہ تقریباً ساڑھے سات سو آپ کہہ سکتے ہیں تو سات سو کوئی اندازہ آپ کو عالم دین بتائے گا سات سو پچاس کلو اور کوئی اس سے کم بتائے گا سات سو سے لے کے سات سو پچاس تک آپ اندازہ لگا لیں یعنی کہ اگر کھجوریں اتنی ہیں تو پھر آپ کو اس بیع کی اجازت ہے کون سی بہ خشک کھجوریں اور بدلے میں کیا تازہ کھجوریں درخت کے اوپر لگی ہوئی تو خشک کھجوریں جو ہیں وہ اگر سات سو یا سات سو سے کم ہے سات سو پچاس سے کم ہے تو انشاءاللہ یہ بہ آپ کی جائز ہے اور اگر یہ آپ لوگوں کی بیع پہنچ چکی ہے کہاں تک ہزار کلو تک نو سو کلو تک تو پھر اس بیگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے تو اب حدیث کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں وضاحت الحمدللہ ہو گئی ہے ترجمہ اس کا مکمل کرتی ہیں کہ ساحل ابو حسمہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان بئی تمری بتمری آپ نے تازہ کھجوروں کی خوش و کھجوروں کے بدلے میں بے سے منع کیا ہے روکا ہے ورخ اور آپ نے رخصت دی ہے فی العی یتی کردہ درخت میں کس میں اتیا کردہ درخت ہبا کردہ درخت اس میں کیا رخصت دی ہے تو با کہ اسے بیچا جائے اس کو کیا کیا جائے بیچ دیا جائے بخر اس کی کھجوروں کا اندازہ کرنے کے سبب سے یعنی کہ اس وقت سے حاصل ہونے والی خوش خجور کے اندازے کے بدلے میں کیا کیا جائے یہ بے کر لی جائے یعنی کہ بہ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے ماہر تجربہ کار کسی آدمی کو بلایا جائے گا وہ کہے گا کہ میرا اندازہ میں ماہر ہوں اس عمر کا میرا اندازہ یہ ہے کہ اس رقص کے اوپر جو کھجوریں کھڑی ہیں یہ جب خشک ہو جائیں گی تو اتنی ہوں گی جب خشک ہو جائیں گی مثال کے طور پہ سو کلو ہوں گی تو اب یہ جو ہے جس نے یہ تازہ کھجوریں خریدی ہیں وہ کیا کرے گا وہ خشک کھجوریں دے دے گا یہ تازہ کھجوریں خریدنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے امام مالک کی جو ہم نے گفتگو پڑھی ہے اور سنی ہے اس کے مطابق کون تھا تارخ جو خریدنے والا وہی جو درخت کا مالک ہے لیکن کو اور بھی ہو سکتا ہے امام مالک تو ایک مثال دی ہے ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ غریب آدمی اس کو آپ نے درخت دے دیا اب وہ اتنا غریب آدمی ہے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا اس پھل کا کہ یہ پکے اس کو ابھی سے کچھ ہونے چاہیے تو کوئی اور آدمی بیچ میں آ سکتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میرے ساتھ بے کر لیں آپ میرے گار میں خش خجور پڑی ہیں وہ لاکر میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کا اندازہ کروا لیں یہ مجھے دے دیں یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اصل بات کیا ہے کہ وہ درخت کیا ہے ان کے ہبا کردہ ہے اس کا پھل جو ہے وہ وہ ملا ہے تحفے میں آپ کو اور آپ اسے کسی بھی وجہ سے کیا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں تو شریعت اجازت دی ہے جب کہ مقدار کتنی ہو سات سو کلو سے کم ہو سات سو پچاس کلو سے کم ہو تو فرمایا ورق رخ اور آپ نے رخصت دی ہے فی الحر کس درخت کے بارے میں عطیہ کردہ درخت کے بارے میں ہبا کردہ درخت کے بارے میں کہ ان تو با اس کی جو کھجورے ہیں وہ بیچ دی جائیں بخر ان کا اندازہ کر کے یا کو کھائیں گے ان کا مالک جو اب مالک بنا ہے خریدنے کے بعد یا اکلوہ اہلوا ان کو کھائے گا ان کا مالک روتابن تازہ شکل میں وہ تازہ شکل میں کھانا چاہتا ہے ابھی سے تو ٹھیک ہے شریعت کی طرف سے اس معاملے میں رخصت دی گئی ہے لیکن یہ رخصتیں بتا رہی ہیں کہ ویسے اس کی ممانت ہے اور یہ کہ یہ معاملہ سنگین ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے بظاہر یہ مسائل میرے کئی بھائیوں کو لگیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کبھی آپ خریدنے والے ہوں گے کبھی آپ بیچنے والے ہوں گے مثال کے طور پہ گندم لے لیں آپ اور گندم کی یہ صورتحال لے لیں کہ کئی دفعہ گار کی عورتیں پڑوسیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیتی ہیں گندم کا چاولوں کا تبادلہ کر لیتی ہیں تو ایسے امور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے یہ مسائل یعنی کہ دھیان سے سیکھنے چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اب ہے باب نمبر اٹھارہ باب اترخی سفیل آرایا کہ وہ درخت جو آریتن ملے ہوں ان میں رخصت ہے دیکھیں پہلے جو باب تھا نا وہ باب تھا کہ مضامنہ ممنوع ہے محاقلہ ممنوع ہے مقابلہ ممنوع ہے باب میں یہ نہیں تھا کہ جو درخت آریتن ملا ہو تحفے میں ملا ہو اس میں اجازت ہے اگرچہ حدیث میں وہ مسئلہ آ گیا لیکن جو عنوان کیمپ کیا گیا تھا جو باب کیم کیا گیا تھا وہ اس کے لیے نہیں تھا اب باقاعدہ امام بخار اب اب باقاعدہ امام اب باقاعدہ کیا جا رہا ہے کیا باب الترخیص فی سفیل یہ آرایا اسی لفظ کی جمع ہے جو پہلے گزرا ہے اریا جس کا تعارف امام مالک نے کروا دیا تھا تو اریا وہ درخت ہے جو کسی غریب فقیر مسکین وغیرہ کو عطیتاً ملتا ہے ہبا, ہبا کے طور پہ ملتا ہے لیکن درخت نہیں ملتا مراد کیا ہوتی ہے کہ درخت کا پھل وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں رخصت ہے کس کی جو پہلے منع تھا پچھلے باب میں پچھلے باب میں بتایا گیا تھا مضامنا ممنوع ہے محاقلہ ممنوع ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ جب درخت وہ ہو جو ہیبا کے طور پہ ملا ہو اتیہ کے طور پہ ملا ہو تو اس کے تازہ پھل کو بیچنے کی رخصت ہے اجازت ہے حدیث نمبر کیا ہے بارہ سو چھیانوے ون ٹو نائن سکس قاف اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں امام بخاری اور امام مسلم ہیں ان زئی ثابت رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا فی الرایا کہ نبی علیہ السلات و السلام نے اتیہ کردہ درختوں کے بارے میں رخصت دی ہے کیا رخصت دی ہے ان تو بخرسیہ کیلن کہ ان کی کھجوروں کا اندازہ کر کے ان کی بہ کی جا سکتی ہے کیلن ان کھجوروں کے بدلے میں جو خشک ہیں اور جو ماپی ہوئی ہوں گی جن کی مقدار معلوم ہوگی جن کی مقدار متعین ہوگی تو اس کی کیا ہے اجازت ہے وفی روایت لہما اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بعد فی بیل علی بالرطب او بمری کہ نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے بعد ادعلی کا اس کے بعد کس کے بعد منع کر دینے کے بعد منع کیا کس سے کہ تازہ پھل جو درختوں پہ کھڑا ہے اس کی بے آپ خشک پھل کے ساتھ نہیں کر سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد رخصت دی ہے فی بیل عریتی کس کی اتیا کردہ درخت کی بے کی بر رتبی او اوبی تمری تازہ کھجوروں کے بدلے میں یا خشک کھجوروں کے بدلے میں یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ نئی چیز آ اب اب تک کیا آ رہا تھا کہ ایک طرف وہ تازہ پھل ہے جو کہاں پہ ہے درختوں کے اوپر اور اس کے مقابلے میں وہ پھل خوشک پھل ہے جو زمین پہ موجود ہے تو ان دو کی بے کو آپ نے کیا قرار دیا تھا مملو قرار دیا تھا اب اس سے یہ لگ رہا ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ درخت جو ہبا کے طور پہ ہے عطیا کے طور پہ ہے اس کے تازہ پھل کو آپ زمین پہ موجود تازہ پھل کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں پہلے کیا تھا کہ ایک طرف تازہ پھل جو عطیہ کردہ درخت کے اوپر لگا ہوا ہے اور دوسری جانب کیا خشک پھل جو زمین پہ ہے اب کہا جا رہا ہے کہ آپ درخت کے اوپر لگے ہوئے تازہ پھل کو زمین پہ موجود خشک خجور کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں اور تازہ کھجور کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں یہ نئی چیز ہے لیکن یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا او کا یا کا یعنی کہ راوی کیا کہہ رہے ہیں اور راوی کون ہے زید بن ثابت وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رخصت دی بعد علی کا اس کے بعد فی بیل علی یاتی عطیہ کردہ درخت کا پھل بیچنے کی کس کے بدلے میں بے رتابی تازہ کھجولوں کے بدلے میں یا خشک کھجوروں کے بدلے میں تو یہ جو لفظ آیا ہے او یا کا کیا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ تازہ پھل کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں اور خشک پھل کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں کیا یہ بتانے کے لیے او یہ یا کا لفظ آیا او کا لفظ آیا ہے یا یہ آیا ہے شک کے لیے شک کا مطلب کیا کہ راوی کو شک ہو گیا ہے حدیث بیان کرنے والے راوی کو کیا ہو گیا ہے شک ہو گیا ہے کہ نبی علیہ سات اسلام نے عطیہ کردہ دست کے پھل کی بے کی جو اجازت دی تھی وہ خشک پھل کے بدلے میں دی تھی یا زمین پہ موجود تازہ پھل کے بدلے میں دی تھی عام طور پہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ راوی کا شک ہے اور اس کی تائید اس عمر سے ہوتی ہے کہ عام طور پہ احادیث میں خشک الفدی آیا خوشک پھل کا اور عام طور پہ علماء اکرام کا موقف یہی ہے کہ آپ تازہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں رتب کھجورے تازہ کھجوروں کی بے ان کھجوروں کے ساتھ نہیں کر سکتے جو درخت پہ لگی ہیں اور تازہ ہیں یعنی درخت کے اوپر تازہ کھجوریں اور زمین پہ تازہ کھجور جو ابھی آپ نے ایک دن پہلے اتاری ہیں یا آج صبح ہی اتاری ہیں ان کی بہ آپ آپس میں نہیں کر سکتے تو اس لیے یہاں پہ جو او ہے یہ کس کے لیے ہے شک کے لیے کہتے ہیں ولم یو رخی گئی ری زیرمن ثابت کہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ نے رخصت نہیں دی کس چیز کی رخصت نہیں دی کہ آپ تازہ پھل کی بے خشک پھل کے بدلے میں کریں اس کی آپ نے اجازت نہیں دی صرف اسی ایک شکل میں اجازت دی ہے ایک ہی صورت ہے ایک ہی شکل ہے وہ کیا کہ جب درخت کون سا ہو عطیہ کردہ ہو درخت کون سا ہو عطیہ کردہ ہو ہبا کردہ ہو اور مقدار کتنی ہو پانچ وسک سے کم ہو تین سو سا سے کم ہو سات سو پچاس کلو گرام سے کم ہو تو ورنہ اس بات کی آپ کو اجازت نہیں ہے کس بات کی کہ آپ درخت کے اوپر لگے ہوئے تازہ پھل کو زمین پہ موجود خشک پھل کے بدلے میں بیچیں اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے سوائے اس ایک شکل کے اس کے بعد باب نمبر انیس باب تحریم بع خمری شراب کی بہ حرام ہے باب کس بارے میں ہے کہ شراب کی بہ حرام ہے حدیث نمبر بارہ سو ون ٹو نائن سیون میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام مسلم العبد الرحمٰن ابن و علیٰ بن مصر روایت ہے عبد الرحمن بن والا اسبائی سے جو اہل مصر میں سے ایک آدمی ہیں مصری ہیں یعنی کے اور عبد الرحمن بن والا میں نے لفظ کیا بولا کون ہے صبائی سبائی جو ہے یہ سبا کی طرف نسبت ہے سبا اصل میں ایک قبیلے کا نام ہے قبیلے کا جو کوئی بڑا عد گزرا ہے وہ اس کا نام کیا تھا صبا اس سے قبیلے کے نام کیا پڑ گیا صبائی تو یعنی کہ قبیلے کی طرف جو نسبت ہوگی وہ صبائی ہوگی اور قبیلے کا نام بھی کیا پڑ گیا صبا قبیلہ تو عبدالرحمٰن بن والا سے رویت ہے جو اہل مصر میں سے ہیں ان صاحٰ عبداللہ ابن عب... الح صلیٰ عبد اللہ بن عباسن اما سرو من بی کہ انہوں نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے کس کے بارے میں انگور کے رس کے بارے میں انگور کے سوال کیا ابن عباس عباسی اما یو سر عبد البی اس کے بارے میں جسے نچوڑا جاتا ہے انگور میں سے یعنی کہ انگور کے نچوڑ کے بارے میں انگور کے رس کے بارے میں سوال کیا فقال ابن عباس تو عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا وہ آگے آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ عبدالیہ عباس نے یہ کہا ہوگا کہ انگور کا رس اگر نشے کی شکر اختیار کر لیے تو پھر جائز نہیں, نہیں, نہیں ہے پھر تو وہ شراب بن گیا جی تو اس کے بعد کہتے ہیں عبدالب عباس کہتے ہیں ان نرد الن عہدہ علی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم راویت خمرن کہ بے شک ایک آدمی نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو شراب کا مشکیزہ دیا کس کا مشکیزہ دیا شراب, شراب, شراب کا فقال رح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے حل علمت تھا ان اللہ قد حرمہ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے قال لا اس آدمی نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ لگتا یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا اعلان ابھی نیا نیا ہوا تھا اس لیے اس آدمی کو پتا نہیں چل سکا اور وہ آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے شراب کا مشکیزہ تو آپ نے کہا کیا تم یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس آدمی نے کہا نہیں فسار انسان تو اس نے کس نے شراب تحفہ کے طور پہ پیش کرنے والے نے جو شراب کا مشکیزہ لے کر آیا ہے جو شراب سے برا ہوا تھا اس نے سرگوشی کی ایک انسان سے ایک آدمی سے سرگوشی میں اس نے کیا کی بات کی اور وہ کون تھا جس سے بات کی کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس کا غلام تھا اس کے ساتھیوں میں سے تھا بلکہ اس کا کیا تھا غلام تھا تو اس سے سرگوشی کی فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیم سارتہ تو نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے تو نے سرگوشی میں اس سے کیا بات کی ہے فقال امر تو بے بی تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے اس اس کی بہ کا کس کی بہ کا شراب کے مشکیزے کی بہ کا یعنی کہ اس نے کہا ہوگا کہ نبی علی علیہ السلام اس کو قبول نہیں کر رہے بلکہ پتا چلا کہ یہ حرام ہو گئی ہے تو پھر اس کو بیچ ڈالتے ہیں تو کہا کہ میں نے اس کو حکم دیا بھی بھائی اس کو بیچنے کا فقال تو فرمایا آپ علی اصلاۃ اسلام نے اس موقع پہ ان الدی حرم رم حرم ہر آہا کہ بے شک وہ جس نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی بہ کو بھی حرام قرار دیا ہے بن عباس کہتے ہیں فتح المزادہ اس آدمی نے مشکیزہ کھولا یعنی اس کا منہ کھولا حتیٰ بہ معافی ہا یہاں تک کہ وہ سب بہ گیا جو اس میں تھا وہ سب چلا گیا جو اس میں تھا شراب سے مشکیزہ کیا ہو گیا خالی ہو گیا یہاں پہ ایک تو یہ پتا چلا کہ حرام چیز کا تحفہ پیش کرنا جائز نہیں ہے آپ ایک چیز لے بیٹھے اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو حرام ہے آپ کہتے ہیں چلو میں کسی کو تحفے کے طور پہ دے دیتا ہوں غلط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تاسم و گناہ کے کاموں میں ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے اس لیے حرام چیز آپ کسی کو بطور تحفہ نہیں دیں گے البتہ وہ چیز جس کے دو استعمال ہوتے ہیں ایک اس کا استعمال حرام ہے اور ایک ایک لحاظ سے اس کا استعمال کیا ہے حلال ہے تو وہ آپ کسی ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسے حلال کے طور پہ استعمال کرے مثال کے طور پہ آپ کو ریشم کا لباس بطور تحفہ ملا ہے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ کی وائف تو استعمال کر سکتی ہے آپ اس کو بطور تحفہ دے سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اس آدمی سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے علماء کلام یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی کہتا کہ مجھے علم ہے تو پھر نبی علیہ السلام اس کو ڈانٹنا تھا کہ تم ایک حرام چیز میرے پاس لے کر آئے ہو لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ اسے علم نہیں ہے تو آپ خاموش ہو گئے اب اس نے سرگوشی کی ہے اپنے کسی ساتھی سے اور اسلام میں سرگوشی اس وقت ممنوع ہے کب جب تین آدمی ہوں دو آپس میں سرگوشی کریں اور تیسرا قلعہ رہ جائے تو وہ کیا ہے وہ ممنوع ہے لیکن جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو پھر سرگوشی کرنا کیا ہے جائز ہے یہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ تھے دو تو یہی ہو گئے تحفہ دینے والا اور جس سے اس نے سرگوشی کی اس کا غلام تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ اللہ بن عباس ہوں گے جو حدیث روحت کر رہے ہیں اور بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں سوال پھر یہ ہے کہ نبی علی السلام نے اس سے کیوں پوچھا کہ تم نے کیا سرگوشی کی ہے کیا کسی کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں سننے کی کوشش کروں کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں نہیں بالکل مجھے اجازت نہیں ہے تو پھر نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیوں پوچھا اس لیے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ گفتگو اسی بارے میں ہو رہی ہے موضوع یہی ہے تو یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب کو عالم دین سمجھے کہ سرگوشی خیر پہ مشتمل نہیں ہے شر پہ مشتمل ہے تو پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کس بارے میں گفتگو کر رہی ہیں پوچھے بغیر فتوا نہ لگائے لیکن پوچھ لے اور اگر نتیجہ ن... یہ نکلے کہ سرگوشی خیر کے کام پہ نہیں تھی شر کے کام پہ تھی تو پھر ان کو سمجھائے ان کو خبردار کرے ان کو وارننگ دے تو آپ علی سات اسلام نے پوچھا کیا سرگوشی کی ہے اس نے کہا جی میں نے اس کو حکم دیا اس کو بیچنے کا تو نبی علی سات وسلام نے اس موقع پہ بہترین قانون ضابطہ اور اصول بیان کیا کہ وہ اللہ جس نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی بہ کو بھی حرام قرار دیا ہے اس سے پتا چلا کہ جو چیز پینی حرام ہے اس کی بہ بھی کیا ہے حرام, حرام, حرام, حرام ہے یعنی کہ آپ وہ چیز جو جس کا پینا حرام ہے اسے نہیں دے سکتے نہ توحفے کے طور پہ نہ بہ کے طور پہ جو اس کو پیئے گا جو اس کو کیا کرے گا <تصفح> جو اس کو پیئے گا آپ اس کو نہیں دے سکتے کالا راوی عباس کہتے ہیں فتح المزاد اس نے کیا کیا مشکیزہ کھولا حتیب معافیا یہاں تک کہ جو اس مشکیزے میں تھا وہ سب کا سب چلا گیا یعنی کہ بہ گیا یہاں پہ ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا اور وہ یہ کہ اس آدمی نے شراب بہا دی اور نبی علی ص نے اسے منع نہیں کیا روکا نہیں ہے اور نہ ہی ڈانٹ پلائی ہے کہ تو نے شراب یہاں یہاں پہ کیوں بہا دی ہے یعنی کہ شراب جو ہے اگر پلیت ہوتی اگر کیا ہوتی پلیت ہوتی جیسے پیشاب پلیت ہوتا ہے جیسے پخانہ پلیت ہوتا ہے تو آپ اسے ڈانٹتے کہ ت نے ہمارے سامنے بہا دیا ادھر ہمیں بدبو آئے گی ہم نے یہاں سے گزرنا ہے تم اس کو کسی اور جگہ لے کر جاتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس سے پتا چلا کہ شراب پینے کے لحاظ سے حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے حرام ہونا اور چیز ہے پلید ہونا اور چیز ہے ان کے شراب کو آپ ہاتھ لگا دیں تو کیا ہاتھ آپ کا پلید ہو جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے جب یہ طے ہو گیا کہ شراب پلید نہیں ہے تو اس سے ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا وہ کیا پرفیوم پرفیوم میں کیا ہوتی ہے الکوہل ہوتی ہے پرفیوم میں کیا ہوتی ہے الکوہل ہوتی ہے تو اگر آپ یہ سمتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے پلید نہیں ہے تو کول کا حکم وہی ہے جو شراب کا ہے تو پھر پرفیوم لگانی جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پلید ہے اور کول بھی پلید ہے تو پرفیوم پھر جو آپ لگا رہے ہیں وہ بھی پلید ہے تو اس لیے اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے عام طور پہ ہمارے علماء کرام کا جو کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے دلیل کی روشنی میں پرکھتے ہیں ہر چیز کو ان کا یہی موقف ہے کہ شراب حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا تو صحابہ کلام نے شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی تھی اگر یہ چیز پلید ہوتی تو آپ صحابہ کلام کو خبردار کرتے کہ تم لوگوں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے راستوں میں شراب بہا کر اور مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر بیس باب تحریم بیع بلمی تتی و مردار خنزیر اور بتوں کی بے کا حرام ہونا ان کے اسلام مردار خنزیر اور بتوں کی بے کو کیا کرتا ہے حرام قرار دیتا ہے خنزیر مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں کہ خندیر کس کو کہتے ہیں حدیث نمبر بارہ سو اٹھانوے ون ٹو نائن ایٹ قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انجاب عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت جناب جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے النہ سمیہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلمعام الفتحی کہ انہوں نے سنا نبی علیہ السلاۃ سے آپ کہہ رہے تھے کب عام الفتحی فتح مکہ کے سال جس سال مکہ فتح ہوا ہے اس سال آپ کہہ رہے تھے اور مکہ کس سال فتح ہوا ہے سن سن آٹھ ہجری میں واہو ابھی مکہ جب کیا مکہ میں تھے سال فتح مکہ والا اور جب یہ الفاظ آپ نے کہے تو کہاں کہے مکہ میں کھڑے ہو کے کہے کیا کہا ان اللہ و حرم ہررمبئی الخمری ولمعطی و الخنزری ولاسلام اللہ اور اللہ کے رسول انہوں نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی حرام قرار دیا ہے کس کو شراب کی بیر کو ولمی تتی اور مردار کی بے کو خنزیر اور خنزیر کی بیک کو و اور بتوں کی بیک کو بت گولڈ کا بنا ہوا ہو سونے کا بنا ہوا ہو یا اور کسی قیمتی دھات کا تو کیا اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اس وقت تک بیچنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ بوت ہے آپ اس کو توڑ دیں اس کو بوت نہ رہنے دیں اب آپ اس کی بہ کر سکتے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے شراب کی بہ کو مردار کی بہ کو خنزیر کی بہ کو ولسنام اور بتوں کی بہ کو فقیلہ تو کہا گیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ارآ تشہوم المیتا آپ بتائیں مردار کی چربیوں کے بارے میں مردار جانور کی چربی کے بارے میں بتائیں شہوم کس کو کہتے ہیں چربیوں کو اور میتا مردار یعنی کہ مردار جانور کی چربیوں کے بارے میں بتائیں فعنحا یو قلا بح کیونکہ اس کے ساتھ کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے چربی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کشتیوں کے جو تختے ہیں انہیں روغن کیا جاتا ہے ان کو اوپر چربی لگائی جاتی ہے وہ یو دھن بھی جلود اور ان کا تیل بنا کے جسم پہ لگایا جاتا ہے یعنی کہ یہ چربی جو ہے تیل کی شکل میں کہاں استعمال ہوتی ہے جسم پہ وہ بھی ہماس اور لوگ اس سے چراغ دلاتے ہیں اس کا تیل نکال کر چربی کا اس سے کیا دلاتے ہیں چراغ, چراغ دلاتے ہیں پرانے زمانے میں چراغ ایسے تیل کے ذریعے جلا کرتے تھے تو اتنے فوائد بتائے گئے ہیں اس کے مردار کے فقال تو فرمایا پلیس نہیں نہیں یعنی کہ اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے ہوا حرام اسے بیچنا حرام ہے کس کو چربی کو کس کی چربی مردار کی مردار کی چربی فرمایا بیچنی کیا ہے حرام ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمک پھر فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ قاتل اللہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا بیڑا غر کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے ان اللہ علم حرم شہا جملو بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مردار کی چربی کو حرام قرار دیا تو جملو انہوں نے اس چیز کو کیا کیا پگھلا لیا انہوں نے اس کو کیا کیا پگھلا لیا سم با پھر اس کی بہ کی اس کو بیچا اکلو سامانات اور اس کی قیمت کھائی تو اس سے پتا چلا مردار کی بیک کی اجازت نہیں ہے اور خنزیر کی بھی خنزیر کی کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کے بعد کیا رہ گیا شراب شراب کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے اور بت رہ گیا بت کی بھی گفتگو ہو چکی ہے اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر اکیس کی طرف ٹوینٹی ون باب ان نہ یو انتھمان الکلبی و مہر البغی و حلوان الکاہن دی. کتے کی قیمت اور زانیہ کا معاوضہ اور كاہن کی مٹھائی اور شیرینی دی. یہ سب چیزیں کیا ہیں ممنوع ہیں دی. یعنی كہ شریعت كتے كی قیمت لینے سے روكتی ہے شریعت زنا کی کے اوپر جو معاوضہ لیے جاتا ہے اس سے بھی منع کرتی ہے ان کے زنا بھی منع اور اس کے اوپر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی منع وہلوان الکاہن اور کاہن کی جو مٹھائی ہے جو نذرانہ ہے وہ بھی کیا ہے ممنوع ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور کاہن سے مراد کون ہے جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے آپ اسے عامل کہیں چاہے آپ اسے نجومی کہیں یا اس قسم کے دیگر نام جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں تو جو بھی غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے وہ کاہن ہوا اور اس کی جو خدمت کی جاتی ہے اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں جو تحفے تحائف ملتے ہیں اور یہ جو اس کو مٹھائی ملتی ہے یہ چیزیں کیا ہیں کیا ممنوع ہیں حدیث نمبر بارہ سو ننانوے ون ٹو نائن نائن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی مسعود نیل انصاری روایت ہے جناب ابو مسعود انصاری رضی اللہ سے جن کا نام کیا عقبہ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان القلبی ابو مسعود کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان تھمََََََََََ القلبی کتے کی قیمت لینے سے و ماہر البغیے اور ذانیہ عورت کے معاوضے سے وہ حلوان الکاہن اور کاہن کی شیرینی سے اس کی مٹھائی سے تو یہاں پہ ایک تو گفتگو ہے کس کے بارے میں کتے کے بارے میں کہ کیا کتا بیچنا جائز ہے جواب یہ کہ کتا بیچنا جائز نہیں, نہیں, نہیں ہے کتے کی جو آپ قیمت لیں گے وہ حرام کی کمائی ہے وہ حلال کی کمائی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے البتہ وہ کتا جو شریعت نے رکھنے کی اجازت دی ہے وہ بیچنا ممنوع ہے یا ممنوع نہیں ہے اس میں اختلاف ہے اس میں کیا ہے اختلاف ہے مثال کے طور پہ وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو خصوصاً شکار کا کتا جس کے اوپر بڑی محنت صرف ہوتی ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو کیا یہ کتا بیچنا جائز ہے تو اس میں علماء کے نام میں کیا ہے اختلاف ہے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ایسے کتے کی بے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ان کاموں سے بچنا بہتر ہے کیونکہ كہ ترمدی ابود میں ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کتوں کی بیہ میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ کتے جو شوق کے لیے رکھے جاتے ہیں جس سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں اور فخر كیا جاتا ہے کہ یہ جرمنی سے لایا ہوا كتا ہے یہ فلاں ملک کا كتا ہے یہ فلاں کتے کی نسل میں سے ہے تو یہ کتے پالنے بھی غلط اور انہیں خریدنا اور بیچنا بھی غلط اور ان کو وقت دینا اور یہ سارے امور جو ہیں یہ غلط ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے ان سے بچنا چاہیے کتا وہ غلیط جانور ہے کہ جو برتن میں منہ ڈال لے تو برتن کو کم از کم سات مرتبہ دھونا کیا ہے ضروری ہے اور ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا اس لیے ایسے جانور گھروں میں رکھنے سے بچا جائے اس کے بعد رہ گیا مہر البغی کی زانیہ کا معاوضہ تو زنا بھی ممنوع ہے اور زنا پہ ملنے والا پیسہ جو ہے وہ حرام کا پیسہ ہے تو اس سے نبی علی علیہ السلام نے منع کیا ہے یعنی کہ یہ پیسہ نہیں لینا چاہیے یہ حرام کی کمائی ہے اس عورت کو بلکہ توبہ کر لینی چاہیے یہ کام بھی چھوڑ دے اور یہ پیسے لینے بھی چھوڑ دے اس کے بعد کاہن کی کمائی کاہن کی مٹھائی غیب کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے جو مٹھائی ملتی ہے وہ کیا ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی لینا درست نہیں ہے کاہن جو ہوتے ہیں یہ غیبی دعوے کرتے رہتے ہیں ایک کا دعویٰ ٹھیک نکلتا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور جو متاثر ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے تحفے طائب دیتا ہے مٹھائی وغیرہ دیتا ہے جب باقی دعوے غلط نکلتے ہیں ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں, نہیں, نہیں کرتا اس کے بعد حدیث نمبر تیرہ سو ون تھری زیرو زیرو میم ان اب زبیر رویت ہے جناب ابو زبیر سے اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابی ہیں محمد بن مسلم بن تدرس المکی وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب جابر سے ان کی جابر بن عبداللہ الانصاری علیہ مشہور و معروف صحابی سوال کیا کیا انتھمن الکلبی وسی نوری کتے کی قیمت لینے سے وسی نوری اور بلے بلی کی قیمت لینے سے بلے بلی کی قیمت لینے سے کالا تو کہنے لگے کون جناب جابر جبر کہہ کہ گے زدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس سے روک رکھا ہے اس سے منع کیا ہے جھڑک رکھا ہے زدر کا منع کیا ہوتا ہے زدرا اس نے جھڑکا تو نبی علیہ السلاط والسلام نے اس سے منع کر رکھا ہے جھڑک رکھا ہے ڈانٹا ہے تو یعنی کہ یہ کام جائز نہیں ہے تو اس سے پتہ چلا اس روایت سے اب کہ بلی بیچنی بھی جائز نہیں ہے چاہے جتنی بھی خوبصورت آپ کہیں جو بھی کہیں تو اس لیے بلی بیچنا کیا ہوگا ممنوع ہوگا حدیث نمبر بائیس باب الملامسا عن ملا بدا و والحصا کہ منع ہے کیا منع ہے ملام بے منابضہ بہ اور حسات بے ملامسا کسے کہتے ہیں اور ایسے ہی مناوزہ کسے کہتے ہیں حسا کسے کہتے ہیں ان امور کی وضاحت وضاحت احادیث کے ذمن میں آئے گی تو پہلے نمبر پہ حدیث ہے تیرہ سو ایک ون تھری زیرو ون قاف اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری اور امام مسلم ان ابی سعید نلخدری یہ قال رویت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ ترن سے وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبئی عطعینی کہ منع کیا ہے نبی علیہ السلاۃُ السلام نے دو لباس سے اور دو بے سے دو طرح کی بہ ہیں جن سے آپ نے منع کیا روکا ہے اور دو طرح کے لباس ہیں جن سے آپ نے منع کیا اور روکا ہے اور نہا انل ملام ستی ولم فل بئی آپ علی سنام نے منع کیا ہے بے میں ملامسہ کرنے سے اور ملاوزہ کرنے سے وضاحت کیا ہے ملامسہ کہتے کس کہ کو ہے ملاوزہ کہتے کس کہ کو ہیں وہ خدا گیا ولم ملامسہ کسے کہتے ہیں تعریف ذکر کرنے سے پہلے سوال یہ پیدا ہوگا کہ ملامسہ کی یہ تعریف کس نے کی ہے منافعہ کی یہ تعریف تو ابھی ہونے لگی ہے کس نے کی ہے کیا یہ امام بخاری نے کی ہے یا صحابی ابو سعید خدری نے کی ہے یا نبی علی سعۃۃ اسلام نے کی ہے جواب یہ ہے کہ یہ وضاحت امام ابن شہاب ظہری کی طرف سے ہے زیادہ امید یہی ہے یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے ابن شہاب ظہری کی طرف سے کہ ملامزہ کس کو کہتے ہیں منافضہ کس کو کہتے ہیں چنانچہ ملاسا کیا ہے کہ لمسر رج العب الخر بی بل او بنہار ولا یوقل بہو اللہ بدالک کسی آدمی کا دوسرے آدمی کے کپڑے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھونا رات کے ٹیم یا دن کے ٹیم ولا یو قلب اللہ بدال کا اور اس کو الٹ پلٹ نہ کرے ان یعنی کے بیگ کرے بس اسی کام کے ساتھ کس کس کام چھونے کے ساتھ حالانکہ بے میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تسلی کریں جو چیز آپ لینا چاہ رہے اسے چیز طرح چیک کر لیں جب دل مطمئن ہو تو آپ اپنی حقیقی رضامندی کے ساتھ اس کی بیہ کریں لیکن ملامسا میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طے کر لیتے ہیں کہ خریدنے والا کیا کرے گا کپڑے کو بس ہاتھ لگائے گا دیکھ نہیں سکے گا یا تو اندھیرا ہوگا رات کا وقت ہوگا روشنی نہیں ہے یا دن کا وقت ہوگا تو اس کو کسی ایسے کمرے میں لے جائیں گے جہاں اندھیرا ہوگا یا مثال کے طور پہ اس کی آنکھ باندھیں گے کیونکہ پیاروں محبت میں یہ بھی چل جاتا ہے یہ کپڑا آپ کو بیچیں گے لیکن آپ کی آنکھیں باندھی جائیں گی وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں تو لوگ چاہے کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن شریعت کو اس پہ اطراع ہے لوگوں کی باہمی رضامندی سے یہ امر جائز نہیں ہو جائے گا یہ کام ممنوع رہے گا چاہے لوگ کیا کہیں کہ ہم راضی ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت جو ہے جوئے کے انداز میں بے کرنے کو پسند نہیں کرتی یہ جو والا انداز ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں اب آپ پیسے آپ کتنے دیے مثال کے طور پہ پانچ ہزار روپیہ ہو سکتا ہے وہ کپڑا جس کو آپ نے ہاتھ لگایا وہ دس ہزار روپے کا ہو پندرہ ہزار روپے کا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانچ سو روپئے کا ہو چھ سو روپئے کا ہو تو شریعت اس قسم کے جو امور ہیں شریعت ان کو پسند نہیں کرتی اس کے بعد کیا المنابدا منابدا کسے کہتے ہیں الرجل الرجل سو بی ہی کوئی آدمی کسی آدمی کی جانب اپنا کپڑا پھینکے وہ یم بل آخر سو بہو اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکے وہ یقون دال کا عنظین اور یہی ان کی بہ ہو دیکھے بغیر اور حقیقی رضا مندی کے بغیر تو کیا طے ہوا تھا ایک شکل میں یہ طے ہوا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاتھ لگاؤ گے دیکھنے کی تم اجازت نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگی اور روشنی میں لانے کی اس کو اجازت نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگی بس اسے چھو کر ہاتھ لگا کے تم نے یس کرنی ہاں کرنی ہے تو یہ ملامسا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے ملامسا کیا ہوا ٹچ بہ ہو گئی کیا ہو گئی ٹچ بے ہاتھ لگانے والی بہ اب جس بہ میں بھی یہ ٹچ کرنے کی کا مسئلہ آئے گا اس کو آپ بح الملامسا کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ کپڑے کی بات ہو رہی تھی تو کسی اور چیز کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور کہا دے کے ہے جس گاڑی کو ہاتھ لگا کے آپ نے کہنا کہ یہ گاڑی جو ہے میں نے ایک لاکھ میں خریدی قیمت پہلی طے ہو گئی ہے قیمت کیا ہے ہوئی مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپیہ گاڑی کون سی یا آپ آنکھیں بند کریں یا بند کرنے کی ضرورت نہیں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ہیں وہاں پہ شدید دے ہے آپ کسی ایک گاڑی کو ہاتھ لگائیں وہ آپ کی ہے اب قیمت کتنی تھی ایک لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ اب گاڑی جس کو ہاتھ لگایا ہو سکتا ہے وہ دو لاکھ روپے کی ہو ہو سکتا ہے پچاس ہزار روپئے کی ہو کچھ پتہ نہیں ہے اور دوسرے میں کیا مناوضہ پھینکنا ہے میں کپڑا پھینکوں گا جو آ گیا تمہیں تم تمہیں وہ قبول کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا قبول کرنا, قبول کرنا ہوگا جبکہ شریعت چاہتی ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو موقع ملے تسلی کا دیکھنے کا جب دل مطمئن ہو جائے تو اس کے بعد آپ بے کریں اور یہ یہ جو بے ہیں جن سے شریعت روکتی ہے ان میں بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے بعد کیا عدیث نمبر تیرہ سو دو میم اس عدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں مسلم ان ابی ہو رہی رتقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان بئی الحسا و ان بائی الغر جناب ابو رحرا کہتے ہیں کہ نبی علیۃۃسلام نے کنکری والی بح سے منع کیا ہے کس بحث منع کیا ہے کنکری والی بح سے وان بائی الغ اور دھوکے والی بہ سے بھی منع کیا ہے کنکری والی بہ جس بہ میں کنکری استعمال ہو مثال کے طور پہ میں آپ سے زمین خریدتا ہوں قیمت طے ہوگی کتنی دس لاکھ روپیہ زمین کتنی جی یہ طے ہوگا کنکری مارنے سے خریدنے والا کہتا ہے میں کنکڑی ماروں گا یا بیچنے والا کہتا ہے میں ماروں گا جہاں تک کنکڑی چلی گئی وہاں تک زمین تمہاری دا لاکھ روپئے میں تو یہ جو والا انداز ہے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑا ہو کپڑا لمبا بچھایا گیا ہے کنکری مارے گا کوئی بچہ یا جس کو جس کو اوپر اتفاق ہو جائے جہاں تک کنکری جائے گی وہاں تک تمہارا کپڑا کتنے میں جی پانچ لاکھ روپے میں تو یہ انداز درست نہیں ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں بہ الحسا کنکری والی بہ اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں مثال کے طور پہ بہ میری اور آپ کی ہو گئی لیکن ابھی بہ پکی نہیں ہوئی میرے ہاتھ میں کنکری ہے میں کہتا ہوں بات تب پکی ہوگی جب میں یہ کنکری پھینک دوں گا اس کے بعد آپ نے منع کیا کہ بہ سے دھوکے والی بہ سے دھوکے والی بہ وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی جہالت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے مثال کے طور پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ نامعلوم ہے جی. میں آپ سے کہتا ہوں اور ایسا کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو دینی دینی تعلیمات سے جو دور ہوتے ہیں وہ ایسی بہہ کر بھی لیتے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے جو شریعت نے جیسے روکا ہے مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ میرے اس کمرے میں ایک چیز ہے میں وہ بیچنا چاہتا ہوں کتنے میں دس ہزار روپے میں آپ لوگ کہتے ہیں نام کیا ہے میں کہتے ہیں نام نہیں بتاؤں گا جس نے یس yes کرنی ہے کرے تو اپنا اپنا نصیب اب طے ہوگی قیمت دس ہزار روپے ہو سکتا ہے کہ بعد میں میں کہوں کہ میں آپ کو... میں یہ, گلا... یہ... یہ گلاس تھا جس کی میں بات کر رہا تھا اچھا اب گلاس کتنے میں ہے جی سو روپے میں کہہ لیں آپ اور قیمت کیا طے دس ہزار روپے میں اب کیا ہوگا اب میں اصرار کروں گا کہ بھئی سب کے سامنے بات ہوئی تھی اب دس ہزار روپیہ مجھے دو اور یہ لو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے میں بیوقوف ہوں کہ دس ہزار روپے میں میں ایک گلاس خریدوں اب میری آپ کی لڑائی شروع ہو جائے گی جھگڑا ہوگا بات کتل تک جا سکتی ہے تو شریعت نے جن امور سے روکا ہے ان سے رکنے میں یعنی کہ خیر ہے تو یہ مثال میں نے کس چیز کی دی تھی کہ آپ کو وہ چیز معلوم نہیں جس کے اوپر بہ ہوئی ہے جس کو خریدنا ہے اور کبھی کیا ہوگا قیمت معلوم نہیں ہوگی میں <تصفح> آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ موبائل بیچنا چاہتا ہوں آپ <تصفح> کہتے ہیں کتنے میں میں کہتا ہوں بس مناسب قیمت ہوگی لیکن بتاؤں گا نہیں آپ ہاں کریں آپ کیا کریں ہاں کریں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے ہاں کر لی اب میں ہو سکتا ہے اس موبائل کی قیمت آپ کے ساتھ کیا لگاؤں بیس ہزار روپئے جب کہ موبائل ہو دس ہزار کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی قیمت کتنی لگاؤں پانچ ہزار روپے لگاؤں بر قیمت معلوم نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا لڑائی ہوگی لڑائی نہ بھی ہو یہ بھی بتا دوں لڑائی نہ بھی ہو کم از کم دل میں غصہ رہے گا دل میں مجھے آپ کے اوپر غصہ آتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور کسی وقت بھی یہ غصہ ایک بڑی لڑائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے شریعت نے جن جن بے سے منع کیا ہے ان کو منع کر کے شریعت نے ہمیں آپس میں یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بچا رہی ہے شریعت چاہتی مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں پیار کرنے والے ہوں نہ یہ کہ لڑنے والے ہوں کبھی یہ ہوگا کہ وہ چیز اس کے اوپر بہ ہوئی ہے اس اسے آپ مجھے دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے اس میں کوئی پتا نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جو اوپر پرندہ جا رہا ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں کتنے میری دس ہزار روپئے میں. میں کہتا ہوں پرندہ تو آپ کے پاس نہیں آپ کہتے پکڑ کے دے رہا میری ذمہ داری ہے تو یہ شریعت نے اس بہ کو بھی کیا قرار دیا ہے ممنوع قرار دیا ہے تو اس قسم کی ساری بہ جو ہے وہ ممنوع ہے نامعلوم چیز کی بہ وہ چیز اس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی بہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئی تو شریعت ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ منع کرتی ہے اس لیے کیا کہا ہے؟ یہاں پہ جناب ابو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ سیا بیل غراری دھوکے والی بہ سے تو ہر وہ بہ جس میں دھوکا ہے وہ شریعت میں ممنوع ہے وہ دھوکا کسی بھی لحاظ سے ہو لیکن ایک ہوتا ہے معمولی سا دوکا ایک کیا ہے معمولی سدوکا تو شریعت اس کو نظر انداز کر دیتی ہے کیونکہ معمولی سے دھوکے سے دھوکے کی وجہ سے بھی اگر شریعت بہ کو ممنوع قرار دے تو پھر میں اور آپ بہت سی بیو ایسی ہیں جو کر نہیں سکیں گے مثال کے طور پہ آپ میرا مکان خریدتے ہیں اب آپ کو نہیں پتہ کہ اس مکان میں میں نے کتنا سیمنٹ استعمال کیا ہے کتنا سریا میں نے استعمال کیا ہے یہ چیزیں آپ نہیں جانتے اس کے باوجود آپ مکان مجھ سے خریدتے ہیں تو اس میں غرر موجود ہے لیکن یہاں پہ شریعت نے سختی نہیں کی کیوں کیونکہ یہاں پہ اگر شریعت اعتراض کرے گی تو پھر مکان بیچنے ویسے ہی نہ کیا ہو جائیں گے نہ ممکن ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ مکان بیچنا جائز ہی نہیں ہوگا پھر تو, تو شریعت نے اب انڈا ہے انڈے کی بہ لے لیں میں آپ سے انڈے خریدتا ہوں جبکہ کہ انڈے اندر سے چیک نہیں کیے ہوتے کہ ٹھیک ہیں یا خراب ہیں ایسا نہیں ہوتا اور اس بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو جو دھوکہ جو غرر ایسا ہے یعنی کہ جس سے شریعت اگر منع کرے گی تو لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے مصیبت میں پڑ جائیں گے تو شریعت نے وہاں پہ اجازت دی ہے اور جہاں پہ اس کے برعکس کا خطرہ ہے کہ شریعت اگر اس غرر کو نظر انداز کر دے تو جھگڑے ہوں گے لڑائیاں ہوں گی وہاں پہ شریعت نے مداخل کی ہے اور شریعت نے سختی سے روکا ہے اس کی کئی مسائلیں آئندہ آئیں گی آئندہ درس میں تو یہ جو ابھی حدیث ہم نے شروع کرنی ہے چونکہ اس میں کافی مسائل ہیں تو اس لیے آج اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہیں پہ درس آج روکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آئندہ درس میں اس حدیث کو پر گفتگو ہوگی بڑے قیمتی مسائل آ رہے ہیں آگے اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ ناغہ کیے بغیر ان دروس میں شریک ہوتے رہیں اللہ رب العزت آپ کا اندروس میں حاضر ہونا قبول فرمائے ہم سب کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس دورے کو روز قیامت ہمارے حق میں فرمائے اور ہماری شفات اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے اور اسے ہمارے لیے وبال نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے ان احادیث کو سمنے ان پہ عمل پیرا ہونے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے وصل اللہ تعالیٰ عالیہ نبینا محمد والا عال ہی وصحب